صحت کا راز امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ سے فرمایا کھانے پر اس وقت بیٹھو جب بھوک لگی ہو اور دسترخوان سے اس وقت اٹھ جاؤ جب بھوک باقی ہو اور کھانا اچھی طرح چبا چبا کر کھاؤ